ساتھی اسلام علیکم مجھے صادق الاسلام کہتے ہیں میں آپ کے لیے مختلف اوقات میں مختلف پروگرام لے کے حاضر ہوتا ہوں آج جو پروگرام میں لے کے حاضر ہوا ہوں اس سے پہلے اگر میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں تو کافی جان اس واقعے میں آپ کو نظر آئے گی یہ سن 1965 مارچ کی بات ہے کہ میں ایک مسجد میں مغرب کی نماز پڑھ رہا تھا نماز کے بعد دعا مانگی جا رہی تھی تو میرے کانوں میں ایک آواز پڑی کہ جو کچھ بھی مانگنا ہے در مصطفیٰ سے مانگ تو ساتھیوں یقین جانیے کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں اس آواز کی جستجو میں لگ گیا کہ یہ آواز کس کی ہے حالانکہ اس زمانے بھی میرا رابطہ ریڈیو سے تھا کچھ عرصے بعد میں ریڈیو اسٹیشن پہنچا تو میں نے ریکارڈ پر نام پڑھا نام تھا غلام فرید مقبول صابری قوال اور ہم تو ساتھیوں آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ دنیا کے یہ مشہور فنکار اس وقت ہمارے سامنے موجود ہیں میں انہیں آپ سے ملوانے لایا ہوں اسلام علیکم غلام فرید صاحب اور مقبول صابری صاحب, صاحب میں تو آپ کو جانتا ہوں کہ آپ کا نام یہ جی اور آپ کا نام یہ جی. آپ خود ہی بتائیں کہ آپ میں غلام فرید کون ہیں اور مقبول صابری کون ہے جی میں بڑا بھائی ہوں جس کا نام غلام فرید سابری جی اور نہیں میرا مطلب ہے کہ اب ایک ٹائٹل اور بڑھ گیا نا سن تہتر سے اچھا اب حاجی غلام فرید صابری ماشاء اللہ یہ چیز اچھا آپ میں اچھا, ہوں ان کا چھوٹا بھائی جی میرا نام مقبول صابری ہے جی اور بھائی صاحب نے ایک اضافہ بتا دیا ہے دوسرا اضافہ میں بتا دیتا ہوں کہ پچھتر میں جو ٹائٹل ملا ہے اچھا جی اسی سال اسی سال جی وہ ہو گیا ہے صابری برادر امریکہ میں یوروپ میں لانگ نیم زیادہ نہیں پسند کرتے نا وہ لے سکتے ہیں تو اب اتنا نام انہوں نے ہماری بیٹی گارڈن جو پروموٹر تھی جنہیں بھی یہ کہا کہ بہت بڑا نام ہے تو ہم وہاں آپ کو شو کریں گے سابری برادر یعنی اس میں مقصد یہ تھا کہ جیسے ماں اپنے بچے کا پورا نام نہیں لیتی اور ایک چھوٹے سے نام سے پیار سے پکارتی ہے تو لوگ آپ کو ایک چھوٹے سے نام سے پیار سے اچھا ایک عام سا سوال ہے جو عام لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ آپ کو شوق کب سے ہے یہ مجھے تو شوق تقریباً بچپنی سے ہے اور شوق کی انتہا میں آپ کو بتاؤں شاید آپ ہسیں گے ہسنے کی کیا بات ہے چونکہ وہ ہر جو شوق کی انتہا کو پہت جاتا ہے شوق تو وہ جنو کی کیفت اختیار کر لیتا ہے واہ تو جب میں دوسرے جماعت کا طالب علم تھا جی تو ماسٹر صاحب کچھ سبق پڑھا رہے ہیں کچھ بتا رہے ہیں جی اور میں اپنے ٹیبل پہ بیٹھا اور ٹیبل بجا رہا ہوں اور گا رہا ہوں تو وہ جو جنون تھا اب رنگ لایا ہے وہ اب رنگ لیا اچھا غلام فرید صاحب آپ انہوں نے تو اپنا بتا دیا جی صاحب میرے ساتھ تو ایک عجیب عجیب واقع گزرے ہیں جی اس شوق میں اس شوق میں جی اور یہ تو مقبول میاں جو ہیں ہمارے جی یہ تو چھوٹے تھے جی یہ تو ماشاءاللہ سے خوش انہوں نے پاکستان میں آگے سنبھالا ہے جی تو ہم تو بڑے بڑے موڑوں سے گزر کے جی اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ بزرگان دین کے کرم سے اور اللہ کی مہربانی سے یہاں جی اب آئے ہیں جی, جی کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی کریمی ہے اور یہ ہماری خلوص دلی ہے جی اور جذبہ حب الوطنی جانا چاہیے جذبۂ کر جی اچھا آپ لوگ جب گاتے ہیں نا تو میری اپنی ریڈنگ یعنی جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ لوگ گلے سے تو خیر ہر کوئی گاتا ہے آپ لوگ دل سے گاتے ہیں یہ اور حقیقت یہی ہے کہ آپ نے ایک موشن ہمارا دیکھا ہوگا کہ ہم گاتے ہیں جی جیسے ہرم ہو نگاہ کرم جی تو تاج دار ہرم ہو نگاہ کرم ہو نگاہ بالکل ایسا ہو جاتا ہے یعنی آواز نہیں آتی ہے لیکن وہ اتنی ریپوٹیشن ہوتی ہے اس کی جی تو وہ حرکات اور شکنات جو ہوتے ہیں جس کو کہنا چاہیے انگلش میں ایکٹنگ تو اس سے وہ سننے والے حضرات جو ہیں ان کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ یہی کہہ رہے ہیں کہ تاجدار حرم وہ نگاہ کرم وہ کہ ہماری آواز نہیں ہوتی ہے بالکل سائلنس ہوتے ہیں اور وہ دل کی آواز ہوتی ہے تو وہ ضربیں دل پہ پڑتی ہیں جب کسی چیز کی آواز سامنے نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ نقشہ سامنے آ جاتا ہے یہ حقیقت ہے تو اسی وجہ سے یورپ میں جی اور جہاں جہاں بھی ہم لوگ گئے جی تمام لوگوں نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا بہت ہی پسند کیا اچھا اور جب اچانک ہم لوگ دونوں جیسے کہ یہ ایک ٹائم میں نہ تو ایک بھائی دیکھتا ہے مگر ایک ساتھ کیسے اٹھ جاتے ہیں جی تو اس کو بہت اچمبے سے دیکھا بہت پسند اچھا آپ جب گاتے ہیں نا تو اس میں الاپ بھی ہوتی ہے اور سر کی سچائی بھی ہوتی ہے تو اس ایک سے ایک یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو Uh, دوسری باتوں کے علاوہ کلاسیکی hmm. موسیقی سے بھی کافی لگاؤ ہے کافی لگاؤ کے علاوہ کچھ معلومات بھی ہیں ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھی <laughs> بات ہے <laughs> uh, اس زمانے میں کلاسیکی موسیقی سے لگاؤ رکھنا اور معلومات حاصل رکھنا وہ ہر ایک شخص کی بات نہیں ہے <laughs> میں <laughs> بتاؤں کہ بغیر کلاسیکل موسیقی کے چاہے غزل آپ گائے چاہے قوالی گائیں چاہے کچھ بھی گائیں بنیاد ہے بنیاد جو ہے کلاسیکی موسیقی ہے اس سے ہٹ کر نہیں ہو سکتا موسیقی میں راگ گاتا ہے تو اسے وہیں تک محدود رہنا پڑتا ہے تو ایک اور بات بھی ہے کہ آپ جس کلام کا انتخاب کرتے ہیں صاحب وہ کلام بھی کلامی ہوتا ہے اور دراصل یہ کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نام اس میں گرامی اگر کسی نے سوچا ہے کہ میں ان کی شان میں لکھوں جی تو گو کہ وہ اس قابل نہیں ہیں ہے جی سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مدد فرماتے ہیں جی اور وہ نعت اپنا مقام پیدا کر لیتی ہے نام جی اس, میں اس میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ مقبول ہوئی ہو جی جی ہی ہو جی مطلب کہ نعت شریف بذات خود ایک مقام ہے واہ واہ اچھا ایک بات اور ہے کہ ہمیں پاکستان کا تو اندازہ ہے جی کہ آپ کے یہاں کتنے شیدائی ہیں جی اچھا ہمیں کچھ اندازہ باہر کا بھی ہے کہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں جی وہ کس محبت خلوص اور عقیدت سے آپ کو نام دیتے ہیں جی تو کوئی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہو جب آپ کسی باہر ملک میں اپنا یعنی قوال گا رہے ہوں کسی محفل میں تو کسی شخص نے آپ کو متاثر کیا کہ اس کو اردو نہیں آتی ہو وہ لینگویج کو نہیں سمجھتا ہو لیکن یہ کہ وہ بہت زیادہ آپ کے قریب آ आप ये देख लीजिएगा सबसे बड़ा जो हुआ है तो अमरीका में अपना जो शहर है न्यूयॉर्क उसमें एक बहुत बड़ा हॉल और बहुत मशहूर हॉल है कॉर्नगी हॉल जी उसमें जब हम पहले मर्तबा चार मार्च को हमारा प्रोग्राम हुआ जी तीन मार्च चार, चार। मार्च को तो खैर च्चेकर तीन मार्च को जी जब हुआ प्रोग्राम जी तो प्रोग्राम से पहले जो हालत थी वो तो हम हम ही जानते हैं, जी क्यूँकी वेदर भी खराब था वो लेकिन जब पर्दा खुला है जी तो वो अल्लाह का करम बड़ा हो गया वाह वाह अच्छा खैर اس کے بعد گانا شروع ہوا کیونکہ منٹ کا پروگرام رکھا بیچ میں انٹرول بھی ہے جی تو یہ تو قبالی ہے کوئی سولو گانا تو نہیں ہے جی تو اس نے کیا خوش نصیب ہوں گے جی امریکن لوگ اتنی دیر بیٹھ کے سن لیں گے جی اگر وہ بور ہوئے جی تو یہ بات آم ہی آم بات جی. ہی اور جیسے کہ ہوتا رہتا ہے جی اور آرٹسٹوں کے ساتھ جی آن. جی آن. مثال کے طور پر سوسائٹی ہے جناب انٹرول میں آدھے سے کم رہ جاتے ہیں آدمی ہم کو بڑی فکر ہوئی اللہ تعالیٰ سے دعائیں بیٹھے اسٹیج پہ پردہ کھلا تو ہال بالکل فل تھا میں نے کہ پہلی اسٹیج تو اللہ میں نے بڑی کامیابی دی اب इंटरवल हैं आप यकीन कीजिएगा कि जब गाना शुरू हुआ है, जी तो हमारे ऊपर उन्होंने एक स्टेज तो हॉल का होता है जी। और एक हॉल के ऊपर स्पेशल स्टेज लगाया जी उसके ऊपर हम बैठे हुए तो हम पब्लिक से करीब करीब काफी दूर थे जी तो जनाब वहाँ से एक शख्स उठा जी अंग्रेज अंग्रेज जो अच्छा जी जनाबुल चपड़ी जैसे गाना चाहिए उर्दू दान जी, जी। उसने आके जोश में आके सर मारा उसके ऊपर भागो यहां से जी ये अच्छा <laughs> <laughs> <laughs> तो हक साहब अब बताएंगे وہ کیا کرب جو گروپ کے جی اور یہ سن بہتر میں جی میرے ساتھ ہوئے اچھا جی اور بہتر سے اب تک ہی رہے تو جب کی ہال میں پروگرام ہوا ہم لوگوں کا جی ہاں تو جب پروگرام اختتام پہ ہوا جی تو یورپ میں یہ قاعدہ ہے کہ پروگرام اگر ایک گھنٹے کا ہے اس سے زیادہ پروگرام آپ نہیں کر سکتے جی وقت کی پابندی پابندی جی تو ہم لوگوں نے یہ سمجھا کہ بھائی یہاں بھی وقت کی پابندی کا خیال رکھا جائے گا جی تو ہم لوگ تو اسی میں خوش تھے کہ ہمارا ڈیڑھ گھنٹے کے پروگرام میں جی تمام آدمی موجود تہول کے اندر جی پروگرام کے اختتام پہ لوگ کھڑے ہو گئے اور خوشی سے वा वा تو یہ امریکہ کا سب سے بڑا اعزاز ہے کہ اگر اگر کسی جی آرٹسٹ کو جی جی ہو اس چیز کا علم نہیں تھا جی, جی یہ اسٹڈنگ اویشن جو ہے جی یہاں کا بہت بڑا اعزاز ہے جی ماشاء یہ حقیقت ہے جی تو ہم کو معلوم تھا ہم ہاتھ سے اشارہ کرنے لگے گا ساتھ رکھے کیوں کہ ہم لوگ جو ہے ایشیا سوسائٹی نے ہم کو مدو کیا ہے وہ ہمارے اسپانسر اگر ہم گی کہ ہم دوبارہ گا سکیں گے ورنہ مشکل ہے تو آپ یقین جانے کو لوگ باغ کندھوں پہ اٹھا کے لے کر آئے اسٹیج کے اوپر وہ اتنی خوش ہوئی کہ سابر صاحب آپ چاہے جتنی دیر تک گائے تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دونوں مراحل ایسے نکل گئے کہ ایک تو شروع کا کہ حال فل نہیں ہوگا کیونکہ ویدر بھی خراب اور منڈے کا روز اور پھر منڈے کا روز جی اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ تیسری وہ آدھے آدمی رہ جائیں گے جی مگر آدھے آدمی کے بعد بھی وہ سب پورے جی جی آپ نے ان کے دلوں میں اللہ رسول کی جو شما ہے محبت کی وہ روشن کی ہے اس کی اسلام صاحب نے آپ سے سوال کچھ اور کیا تھا اور بات اس تک نہیں پہنچی آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی ایسا واقعہ جو بہت قریب آ گیا ہو اور جو بہت ہی متاثر ہوا ہو جی. وہ بھائی صاحب نے بتایا نہیں ہالینڈ میں جس طرح ہم نے اپنا ایک پروگرام کیا جی تو ایک ڈچ اپنی زبان میں ہمارے پروموٹر سے کہتا ہے جی کہ یہ تاج دار حرم جی. یہ کیا ہے واہ واہ پوچھ رہا ہے وہ اس سے ہمارے پروموٹر سے پوچھ رہا ہے کہ یہ جب بولتا ہے جی تو مجھ سے اردو میں کہا میرے پروموٹر نے مقبول بھائی یہ ایسا کہنا ہے یہ کیا مطلب ہم نے کہا کہ تم اس کو یہ بتاؤ کہ ہمارا اس میں کل کمال نہیں یہ صرف اس نام کی برکت ہے جو کہ ہم نام لیتے اور اس سے کہو اگر زیادہ معلومات کرنی ہے تو ہمارے ساتھ مسجد چلو اسلام قبول کرو تو ایک بات اور بھی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ جہاں آپ قوالی کے لیے جاتے ہیں غیر ملکوں میں تو وہاں پر جو قوالی آپ گاتے ہیں اس کو ایک دوسری زبان میں جو کہ وہاں رائج ہوتی ہے وہ تقسیم کر دی جاتی ہے آپ گاتے رہتے ہیں لوگ سمجھتے رہتے ہیں بالکل تو کیا اس پر وہ ٹھیک سمجھتے رہتے ہیں تو بڑا صحیح طریقے سے کرایا جا سکتا ہے لیکن میں نے آپ سے یہ سوال نہیں کیا کہ آپ نے کن کن ملکوں کا دورہ کیا بتا دیں زبردست بات تھی امریکہ کے تو چونکہ امریکہ تو بچاتے خود ایک ملک ہے باقی اس کا کوئی شہر हमले नहीं छोड़ा अमरीका उसके अलावा अमेरिका कनाडा तो मिक्स ही है ना जी। उसके अलावा फ्रांस जी नॉर्वे जी डेनमार्क जी हॉलैंड जी इंग्लैंड के तमाम शहर जी और अपना जर्मनी जी उसके बाद में हम लोग एक ऐसे मुल्क में भी गए जहाँ के पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं वाह वाह अच्छा एक चीज है جی میں آپ کو بتلاتا ہوں جی جو سب سے بڑی بات ہے جی وہ ہمارے مقبول میں یہی تو وہ پاکستانی بہت محبت کرتے ہیں جی دمشک والے جتنے بھی ملکوں کے آپ نے نام لیے اور میرے خیال میں کچھ ملک آپ کے ذہن سے نکلے بھی ہوں گے نکلے تو نہیں ہے اگر ہم بتائیں گے تو باقی ٹائم بہت ہو جائے گا تو کہنا یہ ہے کہ خوشی اس بات سے ہوتی ہے کہ ہمیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے دنیا میں کہاں کہاں ہیں ہر جگہ موجود ہے اگر ہر جگہ موجود نہ ہوتے تو ہمارا یہ دورہ نہیں ہو سکتا اتنا کامیاب یہ قوالی مذک ہے یہ خاص طور سے مذہبی رنگلی ہوئے چونکہ اس میں فرق اتنا ہے صرف کہ اس میں سارے استعمال ہوتے ہیں جی اور وہ بزرگوں نے کس لیے کیے محض اس لیے کہ ہندوستان میں, انصار جی انصار جی ہے ہندوستان میں جو ماحول تھا اور تبلیغ جو ہوتی تھی مذہب میں شامل تھی موسیقی جی اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے خواجہ غریب نواز کا بہت احسان ہے جی آپ نے پھر وہ ستار جی اور یہ اپنا دیکھتے ہوئے ہندو لوگ جو اس طرف کس طرح ہے جی لہٰذا موسیقی کے ذریعے ہم ان کو اللہ اور رسول کا نام بتائیں گے اور اللہ نے جو ہمیں راستہ بتایا ہم اس راستہ کو دکھائیں گے اپنے مذہب کو ہے پھیلانے کے لئے جی اور صرف ہندوستان میں میرے خیال سے نبوے لاک مسلمان آپ نے کیا غریب نواز نے تو اسی لئے یہ مذہبی رنگ رکھتی ہے قبولی جی اور کسی کے مذہب کو اتنا عروج پانا کہ دوسرے مذہب میں بہت زیادہ مشکل پڑ جاتا ہے محض اس لیے لوگوں نے سنا نام اللہ اور اس کے رسول کا بزرگان دین کا اس کے پیارے بندوں کا کہ یہ قوالی کے رنگ میں تھی اچھا آپ کی زندگی میں یعنی جو آپ نے ٹور کی ہے بیرونی ممالک میں کوئی ایسا واقعہ یعنی جس سے ہے جسے سوچ کے ہنسی آتی ہے جی ہاں وہ ایسا ایک واقعہ ہے کہ کارنے کارنگ جس وقت پروگرام ہوا تو بیٹی گارڈن نے تقریر کی کہ یہ قوالی میوزک جذبات سے تعلق رکھتی ہے جی اور اس میں ایک نظرانہ جو ہوتا ہے اس کا زیادہ دخل جذبات سے جی کہ وہ آدمی اس کو اتنا محسوس ہوتا ہے اس سے جی کہ وہ اٹھ کے فن قریب آ جاتا ہے جی اگر اس نظرانے کو پیش کرتے وقت جی صابری صاحب سے اگر نظریں ملا لی جائیں اچھا تو اس شخص کی دلی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں بہرحال میں سچی بات کہیں سے نہیں ڈروں گا اور امریکن قوم جو ہے وہ بڑی عجیب قوم ہے اس کو جیسا بےچاروں کو بتا دو ویسا کرنے لگتی ہیں جی جی جی جی اب جی ایسا ہی ہوا کہ جب پروگرام شروع ہوا تو وہاں کی لڑکیاں لڑکے جناب ڈالے کھڑے ہوئے ہیں سب سب جو ہیں یعنی وہاں کا جوان تبقा جوان اور بھائی صاحب تو آنکھیں بند کر کے گاتے ہیں اس طرح اب وہ ڈالر لیے میں دیکھ رہے ہیں جب یہ آنکھ کھولی انہوں نے اور میرے خیال میں بھی دل چاہ رہا ہوگا کہ تھوڑا سا آپ گنگنا دیں اچھا ایک وہ قوالی ہے آپ کی بھر دو جھولی ہماری بڑی تھوڑا سا اگر موڈ بنا کے بند اگر بالکل ضرور سنائیں जी बेहतर uh, उससे जी। पहले एक बहुत यानी यादगार और बड़ा हसीन हाथसा है, हादसा आ, हाथसी हाथसी है हादसा देखते बोस्टन में हमारे पाकिस्तानी भाई ने हमारी दावत की जी تو چونکہ وہاں کھانے میں مرچیں کم ملتی تھی تو ہم نے کہا بھائی تم تو پاکستانی ہو ہری مرچی ملیں گی <laughs> کہنے کے بھائی اچھا یاد دلایا تو اس نے گاڑی روکی اچھا <laughs> اور وہ ہری مرچی لینے کے لیے چلا گیا جی <laughs> تو بھائی صاحب بھی نیچے اتر گئے جی <laughs> وہاں ایک ٹریفک پولیس والا کھڑا تھا جی <laughs> اس نے ان کو جو دیکھا تو وہ بڑا حیران ہوا جی <laughs> بھائی یہ کون سی مخلوق ہے اچھا شیروانی ٹوپی اور ہمارا نیشنل پارک منشاء اللہ امریکہ میں کبھی وہاں جب تک رہے ہم نے پتلون کوٹ نہیں پہنا جیسے اسی لیے چونکہ ہم اپنا کلچر پیش کر رہے ہیں جی تو ہمیں اپنا پہناوا اپنا گانا مطلب مذہب کی نمائندگی کرتے کرتے ساتھ ساتھ اپنے وطن کی نمائندگی کرتے ہیں بالکل یہ ہمارا جذبہ بڑی کہ وہاں وہ جو آفر آئی ہم کو کہ بھئی آپ لوگ کتنی کتنی بوتلیں پیئیں گے تو ہم نے بڑی بات ہے ہم کو بڑی ہنسی آئی کہا نگری کائے کی اور جو سے کیا ہے آپ نے یہ نہیں بتایا کہ جو نشہ ہمیں ہے صحیح ہے صاحب آپ بسکیٹ پسند کریں گے اور کیا پتا کس کس کے نام ہم نے کہا ہم تو اس چیز کو بیچتے نہیں اس کے پیچھے سے کیا ہوتا ہے بالکل صحیح بات یعنی کہہ رہا ہوں میں اس سے کیا نشہ ہوتا ہے ہم نے کہا جن کا ہم ہیں पहले से उनका इतना नशा होता है, वाल वाल। के है तो बड़े ताजुब अच्छा बड़े हो है। कि आर्टिस्ट तो कि कमाल है। आर्टिस्ट हो तो बहुत कुछ करते हैं यहाँ ये आप अजीब नमूने के रिलीजियस माशा है ना इस मजहबी मजहबी अच्छा जरा मूड बनाया वो भरद्र झोली کے کے کیا ضرورت نہیں بہرحال ہونا چاہیے باقی خر بال तो खिल जय तुम दरे कसवाली भी खुल जाय बल्द झोली رد جولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی برد جولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی بردھولی میری محمد لوٹ کر میں نہ گا خالی کچھ نواسوں کا صدقہ اتا ہو کچھ نواسوں کا سدتا ہو گھر پہ آیا ہوں بن کر سوالی جزاک ویسے آپ کی فرمائش پوری کر دی گئی ہے یہ میری فرمائش نہیں تھی بلکہ جو ہمارے سننے والے ہیں ساتھی تو اکثر ہی خطوں میں اس قوالی کی بہت زیادہ فرمائش آتی ہے مہربانی اچھا ایک اور بات ہے ایک رنگ ہمیں آپ کے بارے میں چھوٹے بھائی ہیں نا جی, جی اور معلوم ہوا ہے okay. کہ آپ کو لطیفے بہت یاد ہے <laughs> <laughs> ایک لطیفہ جی جہاں بالکل لطیفہ سنے آپ بقی با, آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ لطیفہ میں نے محفل میں بھی سنایا ہے جی اور بہت ہی مشہور لطیفہ ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو محفل ہے نا اس میں تو سو دو سو ہزار لوگ ہوتے ہیں جی جی لیکن یہ بہت بڑی محفل ہے اس وقت لاکھوں یہ آپ کی ہماری باتیں سن رہے نظر نہیں آ رہے تو کیا دلوں سے بہت ہی مشہور لطیفہ ہے کہ ایک دوست ہوتے ہیں اور بہت ہی قریبی دوست ہوتے ہیں تو ان کی جب ایک دونوں میں سے ایک کی شادی ہوتی ہے تو اس کے پاس ہمارے ایسا رواج ہے لائے آب نے کہا بھائی دونوں آپ ایسے بیٹھیں جیسے دونوں کی شادی ہو رہی ہے شادی کس کی, کی ہے تو جس کی شادی ہو رہی تھی وہ بولنے والا تھا تو اس سے پہلے وہ دوسرا بول پڑا گی جی شادی تو ان کی ہے باقی شیروانی ہو گئی طرح پھر ایک دوسرے صاحب آئے کرنے کے شادی تم دونوں میں سے کس کی ہے صاحب وہ شادی بھی ان کی ہے یہ شیروانی بھی ہے اس نے کہا افسوس کی بات ہے یار تو شیروانی کیوں نام میں خود ہی بتا دوں گا یہی سوال کیا شادی تو ان کی ہے باقی شیروانی کے متعلق میں کچھ آپ یہ بتائیں بڑا عجیب سوال ہے رنگ آپ کو کون سا پسند ہے یہ تو آپ نے کچھ رنگوں سے سے انسان کے مزاج کا پتہ چلتا رنگ پسند ہے سابری رنگ ہمارا بڑا عجیب رنگ ہے اچھا جس کو کیا کہتے ہیں ہلکا یا گہرا گہرا ہلکا گہرا ہو اب آپ مجھے میں ایک بتاؤں یا جتنے مجھے سے بتاؤں ایک جو سب زیادہ پسند ہے مجھے رنگ پسند ہے ماشاءاللہ اچھا ایک بات میں اور پوچھنا چاہ رہا تھا بڑا عجیب سا سوال ہے کہ اگر آپ کو بہت بھوک لگی ہوئی ہو تو کیا چیز آپ کو کھانے میں مزہ آئے گا مطلب ہے کہ کوئی کہتا ہے آپ کی کیا رائے اپنے بارے میں لوگوں سے جی وجہ یہ ہے کہ یا تو یہ سمجھ لیجیے کہ ہماری نسبت صابری ہے جی, جی, جی اس کا دعویٰ نہیں کرتے ویسے مجھے ایک چلن کی بات لوگوں کی چلن جو آپ نے کہی ہے نا جی تو آج کل کراچی میں کم از کم کراچی میں یہ ہو رہا ہے نہاری نہاری ہونی چاہیے صبح کے بارے میں چوبیس گھنٹے اچھا ہاں بتائیے ویسے میں تو شوق سے بکرے کا گوشت کھاتا ہوں آپ غلام بھائی جان مجھے جب بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے اچھا تو چاہے وہ بکرے کا گوشت ہو چاہے وہ مرغی کا گوشت ہو <laughs> چاہے, <laughs> چاہے وہ موٹ کا گوشت ہو بہرحال گوشت بھی نہیں چٹنی ہو دال ہو کچھ بھی ہو بھوک جو بھی سامنے آگے وہ اچھی لگتی ہے بڑی اچھی لگتی ہے اور ویسے پسند سے بھائی صاحب جو کھاتے ہیں جی وہ پائے اچھا اور آپ کا خدا گردے اچھا نہاری کا نام نہیں دیا نہاری نہاری کی میں بہت خلاف ہوں اچھا اچھا اچھا اب چونکہ ایک, ایک مثال Achha. ہے بزرگوں کی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے بچے